ما صاب من مصیبت اللہ بزن و اللہ واطی فإن على واطی رسول فائن الله تم فائن نما رسول اللہ اللہ فل المؤمنون منو ان نمن ازوا جیکم واؤم ادم وم واف و تسفاہر نمام فتد اللہ ایمان حقیقی کے سمارات کا جو بیان ان مجالس میں ہو رہا ہے اس کی تفصیل پہلے دن یہ ارض کر دی گئی تھی ان میں سے کچھ سمارات باطنی ہے انسان کی نفسیات میں اس کی سوچ میں نقطۂ نظر میں مینٹل ایٹیچیوڈ میں کیا تبدیلی آ جانی چاہیے اور ان میں سے ایک ہے انسان کے عمل میں ظاہری اعتبار سے کیا انقلاب برپا ہونا چاہیے جو باطنی سمارات ہے یہ دو دو کے دو جوڑوں کی شکل میں آیا ہے ایک جوڑا راضی بدائے رب تسلیم و رضا اور نمبر دو تبکل آل اللہ آج ہم دوسرے جوڑے پر گفتگو کر رہے ہیں اس لیے کہ ہر فرد جہاں وہ اپنی ذات میں ایک فرد ہے وہاں وہ یقیناً اس دنیا میں سلسلہ اسباب و وسائل میں بھی جکڑا ہوا ہے اور رشتہ و پیونت جسے اقبال نے کہا اس کے اندر بھی منسلک ہے کسی کا وہ بیٹا ہے کسی کا وہ شوہر ہے کسی کا وہ باپ ہے کسی کا وہ بھائی ہے وہ خاتون ہے کسی کی وہ بیوی ہے کسی کی وہ بیٹی ہے کسی کی وہ بہن ہے کسی کی وہ ماں ہے ہر انسان پھر یہ کہ وہ دائرے اس کے اندر بڑھتے چلے جائیں گے پھر کنبا ہے قبیلہ ہے خاندان ہے قوم ہے پوری نور انسانی ہے یہ جو اب دوسرے رخ سے کیا تبدیلی آنی چاہیے دو آیات نہایت جامع اور یہاں بھی میں یہ ارض کرنے پر مجبور ہوں قرآن مجید کا جو اعجاز ہے اس صورت تغابن میں ایک تو خاص اس طور سے بہت ظاہر ہوا ہے نظم کلام ربط کلام سائنٹیفک ترتیب اور ایک یہ کہ یہ جو آئے اب ہم پڑھنے لگے ہیں اس میں جو توازن ہمارے سامنے آتا ہے واقعہ یہ ہے کہ وہ کسی انسان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ اپنی سوچ میں وہ توازن پیدا کر سکے کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کا کلام علامہ اقبال کا میں نے وہ مصرا آپ کو اس, اس اعتبار سے کئی مرتبہ سنا دیا ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ او پیوند مطالعے و گما لا اللہ آپ یوں سمجھیے کہ آج کا ہمارا مطالعہ قرآن در حقیقت ایک اعتبار سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس کا خلاصہ اس کا لب لباب اس شعر کے اندر موجود ہے پہلے رشتہ و پیوند کو لیجیے اس رشتہ و پیوند میں جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا ویسے تو یہ کہ آپ والدین کی محبت کے کتنے ہی گنگائیں حقیقت یہ ہے اصل محبتیں دو ہیں جن سے اونچا اونچی کوئی محبت نہیں والدین کا اس کا حسن سلوک ہو ان کا ادب ہو احترام ہو یہ بالکل علیحدہ بات ہے محبت جس کو کہتے ہیں تبھی ہی فطری محبت وہ شوہر کے لیے بیوی بیوی کے لیے شوہر ازواج اور اولاد یہ اللہ تعالی کا وہ قانون ہے اگر اتنی شدید محبت نہ ہو تو اولاد کی پرورش ہو ہی نہیں سکتی اتنی باہمی شدید محبت نہ ہو جیسا کہ آتا جاننا بینکم قمول یہ شوہر اور بیوی میں محبت اور الفت اور موبت جو باہمی پیدا کر دیتا اللہ اللہ اللہ نے اپنی عظیم نشانیوں میں اس کو شمار کیا ہے زمین آیات ہی یہ اس کی آیات میں سے اگر یہ نہ ہو تو یہ ہمارا تمدن کا سارا جو ہے یہ اس کی رونقیں یہ ہو نہ کون گھر گرستی کا کھےڑ پالے کون اولاد کی پرورش کی مصیبتیں جو ہے اپنے سر اٹھائے بڑی شدید محبت ڈالی لیکن یہی محبت پوٹینشل ڈینجر یہ خطرے کی گھنٹی ہے یہ سرخ جھنڈی ہے اگر انسان محتاط نہ رہے چوکس نہ رہے چوکن نہ رہے تو یہی محبت غیر شعوری طور پر اسے غلط راستے پر ڈال اب اس مضمون کو دیکھیے ادا فرمایا یا منو ان نم ان ازواج کم و اولاد کم عد اہل ایمان یقیناً تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں کتنا سخت لفظ آیا بہت کرٹ انداز ہے تاکہ بات کھل جائے دشمن بیوی دشمن ہوگی شوہر کی شوہر دشمن ہوگا بیوی کا والدین یا اولاد جو ہے دشمن ہوگی ایک دوسرے کی نہیں ہیں کیونکہ یہی محبتِ تبھی جو ہم نے ڈال دی ہے یہی در حقیقت ایک پوٹینشل ڈینجر ایک خطرہ ہے اگر چوکس نہ رہے اسی محبت کے زیر اثر ان کو اچھا کھلانا اچھا پہنانا ان کی خواہشات ان کی فرمائشیں ان کا جذبات کا لحاظ کر کے آدمی حلال کو حرام حرام کو حلال جائز کو ناجائز ناجائز کو جائز یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اگر آپ تجزیہ کریں گے تو اس میں سب سے زیادہ پوٹن فیکٹر یہی ان نم نزواز اولاد اکموب القوم نے فرمایا کہ بہت ہی نادان ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آکمت برباد کرانے لیکن اصل میں کیا ہے اس میں جو ہمارے لیے جو اصل مغالبے کا سبب کیا ہے ہم دوسرے سمجھتے نہیں انہیں یہ تو میں ہی ہوں میری ہی اولاد ہے میری ہی شخصیت کا تسلسل ہے یہ تو یک جان یک, یک جان دو قالب ہم ہیں صرف میاں بیوی جو ہے ہم تو در حقیقت یک جان ہیں اس اعتبار سے یہی بغالتا ہے اصل شے یہ ہے کہ انسان ذہن میں رکھے وہ کل آتی ہے یومن قیامت فردہ قیامت کے دن ہر شخص کو انفرادی حیثیت سے پیش ہونا ہے نہ بیوی کام آئے گی نہ بیوی کے شوہر کام آئے گا نہ اولاد والدین کے کام آئے گی نہ والدین اولاد کے کام آئے گی اسی لیے دیکھیے قرآن مجید ان چیزوں کو جب تک کہ بہت ہی واضح اور کلیئر انداز میں بیان نہ کیا جائے جو بسا اوقات کو چونکا دینے والے ہیں یوم یا فرمر ہے ہی و ابی ہے وہ صاحبت ہی و بنی ہے وہ دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا جس دن کے بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے بھی اور اپنے ماں سے بھی اور اپنے باپ سے بھی اور اپنی بیوی سے بھی اور اپنی اولاد سے بھی اور ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی یہی مضمون سورہ مارج میں آیا یہ ببد لا نمولی من عذاب یوم ذمے بنی وہ صاحبت ہی واقعی وہ ومن ہی لتی تو منفل اور دمیا ان سمجی کلا نذا نزات تدمن اکبرا ولہ و جماخا جس دن کے انسان یہ چاہے گا کہ کسی طرح میرے باپ کو بیٹے کو بیوی کو جورو کو میرے خاندان کو میرے کنبے کو پوری دو انسانی کو جہنم میں جھونک دیا جائے مجھے بچا لیا جائے یل مجرم یف قدیم نازاب یو میری بنی وصاحبته صاحبت ہی وی وہ ومن ہلتی توں بھی وہ منصلے جو اس روز ہونا ہے ذہن نفسیاتی اعتبار سے وہ کیسیت یہاں مستحضر رکھو ڈھوکے میں متاؤ یا یو اللہ دین آمن ان نم نزواد والاد ایک مدول کم ان سے بچو حضر کہتے تحفظ کو اسی لیے ڈھال کو کہا ہے خزو ہزر اپنی ڈھالیں اپنے پاس رکھا کرو نماز پڑھتے ہوئے بھی حالت جنگ جب ہو تو یہ ہے کہ باقی سارا اسلحہ تو نہیں لیکن ڈھال موجود رکھو اچانک حملہ ہو سکتا ہے یہ اصل میں یہ پھر جیسا کہ میں کمرس کر رہا ہوں یہ مینٹل ایٹیچیوڈ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے جس کو جو کچھ دیا جائے اس کا حق سمجھ کر دیا جائے ادائے حقوق ہو محبت کے تابع نہ ہو یہ بھی بڑا مشکل کام ہے پلس رات ہے اولاد کے حقوق ادا کرو والدین کے حقوق ادا کرو شوہر کے حقوق ہیں بیوی ادا کرے بیوی کے حقوق ہیں شوہر ادا کرے ادائے حقوق اس طرح ڈیٹیچ کر لینا اپنے آپ کو ایک ہے اپنی نفسانی محبت کے تحت کچھ کرنا شوہر اپنی بیوی کے منہ میں لقما ڈال رہا ہے آیا وہ اپنی نفسانی محبت کے جذبے سے مجبور ہو کر ڈال رہا ہے یا اس کا حق سمجھ کر دے رہا ہے اسی میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا والے نفسے کہا لے کا حق پن تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے اس پیٹ کے اندر بھی کچھ اس کا حق سمجھ کر ڈالو اس کی طلب اس کی لذت میں نہ ڈالو اس کا جو حق ہے وہ ادا کرو نفس کا حق ادا کرو زوج کا حق ادا کرو وہ نہفس کا لے کا حق کن کا لے کا کا حقن. سب کا حق ہے پھر میں کر رہا ہوں وہی ہے پل رات کا مسئلہ لیکن آج بھی چوکس رہے تو بہت آسان لیکن اب دیکھیے جس کو میں عرض کر رہا تھا کہ توازن کی انتہا یہ ہے کہ چونکہ لفظ عدو استعمال کیا ان نویں نظواد کو اولادم ادور والوں اب اس کو بیلنس کیا ہے اس کا یہ نتیجہ نہیں نکلنا چاہیے یہ میں نے اسروب اختیار کیا اس برتبہ دروس میں توکل کا نتیجہ یہ نہیں ہے راضی بردا رب کا مطلب یہ نہیں ہے برائے رب ربی انتہائی درجے میں ہو لیکن یہ نہ ہو کہ مجرموں کو سزا نہ دی جائے ظالموں سے انتقام نہ لیا جائے ظلم اور استحصال کے خاتمے کے جد و جہد نہ کی جائے یا اپنی غلطیوں کا جائزہ آدمی نہ لے تبکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسباب کا استعمال نہ ہو اللہ کا امتحان لینے لگ جائے انسان یا پلاننگ جو ہے وہی کرے اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر نہیں پلاننگ ہوگی اسباب و وسائل کے اعتبار سے اسی طرح دشمن سمجھو پوٹینشل دشمن ہے یہ ذرا بھی میں ڈھیلا پڑ گیا مجھے غلط راستے پڑ لے جائیں گے یہ ویبنٹ ہے کھینچ کر لے جائے گا لہذا چوکس وی آف دی گارڈ لیکن اس کا یہ مطلب نہ نکلے کہ میدان جنگ بنا رہے گھر گھر میں تو محبت کی چاشنی ہونی چاہیے گھر میں انسان کے رویے کے اندر لطف و کرم ہونا چاہیے یہ ہے وہ پلس رات لہذا اس آیت نے بیلنس کیا تین الفاظ سے و ان تافو و تس فہو و تغ غفور رحیم اب ذرا تین الفاظ نوٹ کیجئے شاید کوئی اور مثال نہ ہو قرآن مجید میں کہ دو دو الفاظ جو ہیں مترادفات یہ تو قرآن کا عام اسلوب ہے لیکن یہ کہ تین الفاظ جمع کیے ہیں ان کافو و تسفہ و تغفرو فن اللہ غفل رہی آفو کسے کہتے ہیں ڈھیل دینا چھوڑ دینا اسی لیے ایفا کہتے ہیں داڑھی کو چھوڑ دینا ایف الحا داڑھی چھوڑ دو اس کا دائیں بائیں سے توازن کے لیے اس کو تراشنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کے لیے حد مقرر ہو جائے کہ وہ ایک سینٹی میٹر ہی رہے گی یا صرف اتنا ہی رہے گا یہ یہ بہرحال وہ داڑھی رکھنا نہیں ہے شریعت کا داڑھی رکھنا پھر یہ نہیں ہے یہ حکم رسول کے مطابق نہیں ہے اس کی نیچرل گروتھ جو ہے اس کے اوپر کوئی قدر نہ لگاؤ خود نہ لگاؤ اس کو عفو کہتے ہیں دھیل دینا چھوڑ دینا ہر وقت کی باس ہر وقت کی دان ڈپٹ نہیں تعفو و تصفر صفا کسے کہتے ہیں صفحہ ہے یہ ورق ہے ورق کے دو سفے ہیں ایک یہ ہے ایک یہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں تصویر کے دو رخ ہیں صفحہ کہتے ہیں ذرا سا رخ پھیر لینا یعنی یہ باور کرانا کہ میں نے دیکھا ہی نہیں جسے کہتے ہیں چشم پوشی آپ نے دیکھا کہ بیٹا یہ غلط حرکت کر رہا ہے لیکن ایسے نگاہ پھیر لی کہ گویا کے دیکھا ہی نہیں فلاں کام غلط ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں نظر انداز کر دینا یہ بھی صحیح اس کا مفہوم ہو نظر انداز کرنا یہی لفظ آیا حضور سے بھی خطاب کر کے کہا فسف حص اف اے نبی ذرا درگزر سے کام لیں چشم پوشی سے کام لیں نظر انداز کریں ان سات الاتیت ان فسف اف الجمیل بہت اہم آئے تھے سورہ ہجر کے آخری حصے میں قیامت تو بہرحال حال آنی ہے بدلہ ہر ایک کو بھرپور مل جائے گا جلدی تو اسے ہو جسے کہ یہ خیال نہ ہو کہ کہیں یہ تو نکل جائے گا پھر اس کو سزا ملے گی نہیں جائے گا کہاں ہر مجرم پہنچے گا وہی اللہ کے دربار میں ان میں سات آتی ہے تو قیامت تو آ کر رہے گی ہر ظالم کو ظلم کی سزا مل جائے گی لہذا جلدی نہ کہ جلدی ضرور اس میں جو ہے کوئی انتقام جلدی لے لیا جائے فسٹ فائل سفل زمین لیکن اس میں حکمت جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ حکمت دعوت ہے حکمت اصلاح ہے یہاں پر بھی پیش نظر کیا ہے کہ وہ سختی وہ ڈانٹ ڈپٹ میدان جنگ یہی اگر نقشہ ہوگا تو ایک رد عمل پیدا ہو جائے گا بغاوت پیدا ہو جائے گی جیسے کہ آپ نے اس مشہور مجموعہ احادیث کا عنوان پڑھا ہوگا نام ہے کتاب کا ا ترغیب و ترحیب ترغیب بھی دلاؤ ترہیب بھی ہو ڈراؤ بھی متنوع بھی کرو وان بھی کرو رغبت بھی دلاؤ شوق بھی دلاؤ کبھی ذرا پیٹ جو ہے تھپکی بھی دو حوصلہ افزائی بھی کرو کبھی کسی اچھے کام کی جو ہے تعریف بھی کرو یہ جو کسی بھی مربی کے لیے لازم ہے جو زیر تربیت ہے ان کے ساتھ یہ دو معاملہ بہت زیادہ نرمی ہو جائے گی تو بھی معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا بہت زیادہ سختی ہوگی تو بھی رد عمل جو ہے وہ منفی ہو سکتا ہے ان دونوں کے بیان میں پھر میں عرض کر دیں مجبوروں پل سے رات ہے ان دو انتہاؤں کے مابین چلنا آسان نہیں ہے توازن اور اعتدال جیسے کہ آم یہ کہاوت ہے اور صحیح ہے کہ جس چیز کو ہم کامن سینس کہتے ہیں وہی سب سے زیادہ ریئر شہ ہے دنیا میں کامن سینس از دی موسٹ ریئر تھنگ اسی طریقے سے توازن اور اعتدال سب سے مشکل کا وہ انتافو وہ تسفاہو وہ غفر کیا ہے ڈھانپ لینا مغفر کہتے خود کو یہ جو سر پر لوہے کی ٹوپی پہنی جاتی ہے سر کو وار سے بچانے کے لیے تلوار کے اور آج کل گولی سے وہ تو مغفر تو جو کا توں آج بھی ہے ہیلمٹ موجود ہے تو اس کو کہتے مغفر ڈھانپ لینے والی سے اللہ کے لیے غفرانہ کہ اللہ ہمارے خطاؤں سے در گدر فرما چشم کوشی کر اور ان پہ پر پردہ پردہ ڈال انہیں چھپا لے ہمیں رسوا نہ کر یوم القیامہ اللہ کے دن قیامت کے اے اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کی اللہم اجرنا من خزیت دنیا و خزیت آخرہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے اللہ بچا اسی کی ترغیب دی ہے اپنے بھائیوں کے عیوب کی شتر پوشی کرو پردہ پوشی کرو اللہ تمہارے عیوب اور تمہاری خطاوں سے جو ہے ان پر پردہ ڈالے گا تو بہرحال یہ تین الفاظ لائے گئے ہیں اب دیکھیے بیلنس ایک طرف چونکہ لفظ ادوب آیا تھا یا نام ان نم نزواجم واؤلادم ادب الخم فاصلوم و ان تافو و تصف تغفرو ان اللہ غفور الرحیم اب کس سے بڑی دلیل اور کوئی نہیں اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے ذرا سوچو کہ اللہ بھی ہر وقت تمہیں پکڑ لیا کرے تو پھر کیسے گزارا ہوگا دھیل دیتا ہے مہلت دیتا ہے رسی دراز کرتا ہے اصلاح کا موقع دیتا ہے یہ سارے مواقع جو ہے اس کی طرف سے مل رہے ہیں تم بھی وہی رویش اختیار کرو اگرچہ اس کو حدیث تو ہمارے محدسین تو نہیں مانتے تخلقوب اخلاق اللہ صوفیاء کے حلقے میں یہ حدیث بڑے اعتماد کے ساتھ بیان ہوتی ہے کہ انسان کو یہ چاہیے کہ اللہ ہی کی صفات کا عکس اپنے اندر پیدا کریں اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرے یہاں تو اس کے لیے ایک دلیل موجود ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے معاف کرو درگزر سے کام لو چشم کوشی کرو ڈھیل دیا کرو تو دلیل کیا دی کن اللہ غفور رکھے یہی بات آئی ہے سورہ نور میں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہ پر تحمت لگی اور اس میں حضرت ابو بکر کے ایک ایسے عزیز بھی شامل ہو گئے جو انہی کی زیر کفالت تھے وہی ان کی مالی امداد کرتے تھے اور ان کی بیٹی پر احمد لگانے میں وہی شخص جو ہے وہ پیش پیش ہو گیا تو حضرت ابو بکر نے طے کر لیا جب جب برات یہ آیات اتر آئی حضرت عائشہ کی تو حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ اب میں اس شخص کے ساتھ جو ہے جو بھی حسن سلوک کرنا تھا اب نہیں کروں گا اللہ نے فرمایا نہیں کرنا چاہیے ایسا کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے نہیں چاہتے فوراً پکار اٹھے حضرت ابوبکر الا ہم چاہتے ہیں لہذا فوراً اپنی وہ بات جو ہے اس کو ختم کیا تو یہ چیز ہے کہ تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے درگزر سے کام لے تو تم بھی درگزر سے کام دو اب یہ ہے اصل میں ایک مینٹل ایٹیچیوڈ ہے اس میں آدمی آن دی گارڈ رہے اپنی حفاظت کرے چوکس رہے چوکن رہے بلکہ یہاں بھی مجھے حضرت مسیح کا کال یاد آ رہا بڑا پیارا ہے سانپ کے مانند ہوشیار لیکن فاختہ کے مانند بے زر بنو سانپ بڑا چوکنا ہوتا لیکن سانپ مزر بھی ہے فافتا بچاری بے زرر بھی ہے لیکن وہ بڑی مولی بالی بھی ہے اسے جو چائے مار لے تو اب ان دونوں صفات کو جمع کرو یکجا کرو سانپ کے مانند ہوشیار اور چوکن ہے لیکن فاختہ کے مانند بے زر بنو اسی طریقے سے گھریلو زندگی میں ایمان کا تقاضا یہ ہوگا کہ اپنی آکبت کے حفاظت کے لیے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے بی آن دی گارڈ یہ محبتیں جو تبی ہیں زی سے حب شہوات من نسائے ولبنینقلا مقل طرف ہیں سب سے زیادہ شدید محبتیں جب اللہ تعالی نے لسٹ بیان کیے سورہ عال عمران میں تو من النساء نسائے و بیریوں اور بیٹوں کی محبت شدید ترین محبت باقی صاحب اس کے ہیں دوسرے نمبر پر آئیں گے تو ان نمن ازواج کم واؤلاد کم آدم کم فاضرو ان کافو تسفہ تفصرو و ان اللہ وفور رحیم اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے ایک تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں پر جو ایک ہیڈ آف دی فیملی کے لیے جو یہ ہدایت آئی ہے اس آیت مبارکہ میں اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سلبی قسم کی بات ہے منفی بات ہے اپنے آپ کو بچاؤ اسی کا جو مثبت رخ ہے وہ سورج تحریم میں وہ بھی ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے اگلا جو حصہ اس کا شروع ہوگا تیسرا حصہ اس میں وہ آ جائے گی یا یو ندی نامو انف سم واہلی کم نارا نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو بچاؤ بلکہ انہیں بھی آگ سے بچانے کی فکر کرو یہ تمہارا پازیٹو رول ہے یہ نہ سمجھو کہ تم صرف ان کے نان نفتے ہی کے کی کفالت تمہارے ذمہ ہے تعلیم کی تو بڑی فکر ہے تعلیم دلوائیں گے ان کو اور والا سے اعلیٰ آخرت کی کوئی فکر نہیں اپنی غفلت کی وجہ سے اسے جہنم کی طرف بھیج رہے ہو یہ کیوں ہے یہ اس لیے کہ آخرت کا یقین خود ہمیں نہیں, نہیں ہے وہ تو زبان پر ہے کچھ کلمات کو ہم مان لیتے ہیں آخرت ہے ورنہ سب سے پہلے فکر ہوگی اولاد کی آخرت کی زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی زندگی تو گزر ہی جائے گی وہ بہت اعلی پروفیشن سے بھی گزر جائے گی اور کسی ادلا طریق سے بھی گزر جائے گی کیا ملے گا وہ ہے آغزاد کا یوم تغابل یہ سورہ تغابل ہم پڑھ رہے ہیں اگر یہ بات نقش ہو جائے دل میں کہ ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو وہ ہے تو پھر اپنی بھی فکر آکمت پہلے ہوگی اور اولاد کی بھی فکر آفرت پہلے ہوگی فکر دنیا جو ہے وہ اس کے بعد ہو جائے گی سانوی درجے میں جا تو ایک تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ مثبت و منفی کا معاملہ انہی صورتوں میں یا یادین عام ان من ازواجکم کم اولادم ادب اللہ فیصلوں اور وہاں یا یادین عامن کو بچاؤ دوسرے یہ کہ اس کا حاصل کیا ہے ہمارے تعلقات دنیاوی علائق دنیا